وہ تو میں نے بتا چکا تھا پہلے آپ کو غور شاہی کے متعلق کسی نئے سامنے اس کی تو میں نے گزشتہ تھا بتا بلکہ یہاں سے ہم اس ہم اس کی سی ڈی بھی بنا رہے ہیں وہ آپ لے جائیے گور شاہی ایک گمراہ آدمی تھا بے دین آدمی تھا معذ اللہ جو کہتا تھا کہ مجھ پر دس پارے نازل ہوئے اور اس کے اخبار جو ہے سرفروش وہ ہمارے پاس موجود کی کاپی کہ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت العلیہ کے مزار پر چلا کر رہا تھا تو مجھ پہ وہ دس پارے ظاہر جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید چالیس پاروں کا تھا تو اب جو قرآن مجید کو مکمل نہ مانے پھر یہ کہ ماض اللہ کوئی وہ نبی ہے کون ہے جس پر نازل ہوئے دس پار کیسے نازل اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی غیر نبی پر وہی نہیں فرماتا اور کہیں کسی غیر نبی پر وہی کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بات ان کے دل میں ڈالی جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکی کی تروی کی ظاہر ہے شہد کی مکھھی کی طرف تو وہی نہیں بلکہ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی وہی تو صرف امبیائی کرام علی مسلاط وسلام کے ساتھ ہاتھ اس وہ گمراہ آدمی تھا ہمارے یہاں سندھ کی دو کوٹوں نے ستائیس ستائیس سال کی سزا اس کو سنائی وہ لندن بھاگ گیا اور لندن والے ایسے آدمی کے پالنے میں بہت ذوق اور شوق رکھتے جیسے سلمان روشدی کو پالیں گے اور بھی وومین رائٹس کی بات چوڑے لوگوں کے وہ پالیں گے ان کے پروٹوکول پر کروڑا روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں مسلمانوں فتنہ ڈالنے کے لیے یہ بھی ایک فتنہ تھا جن کو لندن والوں نے پالا اور جب لندن میں وہ مر گیا تب بھی اس کو لیے بیٹھے تھے کہنے لگے واپس آئے گا جب سڑنے لگا تب پاکستان لا کر کے اس کو یہاں کوٹری میں ایک اس نے اپنی آبادی الگ بنائی تھی خدا کی بستی اور وہاں اس کو لا کر کے دفن کیا تو وہ گمراہ آدمی تھا جو بھی اس سے لوگ متعلق ہیں کئی لوگوں نے الحمدللہ آن کر کے توبہ کی اور وہ سنی بنے